سور حشر کا آغاز ہے سر حشر مدنی ہے ہجرت کے بعد اس کے نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے ادوار سے اس کا نمبر 59 ہے نزول کے ادوار سے اس کا نمبر 101 ہے اس میں چوبیس آیتیں اور تین رکو ہیں حشر کے لفظی معنی ہے جمع کرنا قیامت کے دن کو بھی میدان محشر ہم کہتے ہیں یوم الحشر کہتے ہیں کہ اس دن سارے انسانوں کو اس میدان میں جمع کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا سب ما فی سماواتی و فی الردی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہیز الحقیر اور وہی غالب حکمت والا ہے کفرو من اہل کتاب وہی ہے رب جس نے پہلے کتاب میں سے کافروں کو یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو نکالا یہاں مراد خصوصاً یہودی ہیں من ان کے گھروں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں یہودیوں کے چند قبائل تھے ان میں سے ایک قبیلے کا نام ہے بنی نودیر اس بنی ندیر قبیلے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بندی کا معاہدہ کیا اور یہ کہا تھا جو آپ کا دشمن وہ ہمارا دشمن اور جو آپ کا دوست وہ ہمارا دوست ہم کبھی اسلام کے خلاف سازش نہیں کریں گے جب غزبۂ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تو قبیلے بنی نودیر کے لوگ یہودی کہنے لگے کہ یہی نبی آخر زماں ہیں یہی سچے نبی ہیں پھر غزہ عہد میں مسلمانوں کو جو وقتی طور پر شکست ہوئی گو کہ بعد میں فتح ہوئی مگر وقتی طور پر شکست ہوئی اور ستر مسلمان شہید ہو گئے اور بڑی مشکلات آئیں تو قبیلے بنی نودیر کے لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ شک میں مبتلا ہو گئے اور یہ کہنے لگے اگر یہ سچے نبی ہیں تو ان پر یہ مشکلات کیوں آئیں لہذا ان کا جو سردار تھا یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا کاب بن اشرف قاب بن اشرف یہ چالیس بڑے بڑے یہودی سرداروں کو لے کر مکئی مکرمہ گیا اور اس نے وہاں پر بتوں کو سجدہ کیا اور کہا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں تم حق پر ہو اور ان کفار مکہ سے فوجی معاہدہ کیا اور پھر انہوں نے ان یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی اور کفار مکہ کو اسلحہ تیار کرنے کے لیے انہوں نے فنڈ دیا ایک تو انہوں نے یہ حرکت کی اس طرح انہوں نے معاہدہ توڑ دیا دوسرا یہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبیلہ بنی نودیر کے یہاں گئے تھے تو انہوں نے حضور اقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے قلعے کے اوپر سے بہت ہی بڑا اور بھاری پتھر آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے انہوں نے گرا دیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے مطلع فرمایا اور آپ ہٹ گئے اور آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا لیکن انہوں نے تو معاہدے کے خلاف ورزی کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو بھیجا اور انہوں نے جا کر کاب بن اشرف کو قتل کر دیا اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا اکیس روز تک محاصرہ جاری رہا پھر آخر کار انہوں نے شکست کو تسلیم کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ندیر کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا آپ نے انہیں مدینے سے نکال دیا یہ مختلف علاقوں میں چلے گئے اور کچھ جا کر خیبر میں جا کر بس گئے پھر حضرت فاروق اعظم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں انہیں خیبر سے بھی نکال دیا پھر یہ شام کی طرف چلے گئے قرآن مجید فقان حمید نے ذکر کیا کہ وہی رب ہے جس نے فوجی طور پر اتنے طاقتور لوگوں کو ذلیل رسوا کر دیا اور مسلمانوں کو غلبہ دیا کہ مسلمانوں نے قبیلہ بنی نودیر جو عرب میں سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ تھا پر جدید وہ اصلے سے لیس تھا اخرج الدین کفرو من اہل الکتابی من دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا ان یہودیوں کو یہ اولحشر یہ ان کا پہلا حشر ہے حشر کے ایک معنی ہے انجام یا مراد ہے یہ پہلا ان کا انجام ہوا اور دوسرا انجام حضرت فاروق اعظم نے کیا خیبر سے نکال کر شام کی طرف آپ نے جیلا وطن کر دیا ماں وَنَنْتُمْ تم این تم اس بات پر یقین نہ رکھتے تھے کہ یہ نکلیں گے اتنے طاقتور تھے کہ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ یہ کبھی یہودی یہاں سے جائیں گے وہ أَنَّهُمْ آتو ہوم خسو نو ہوں اور ان یہودیوں نے یہ گمان کیا تھا کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ کے گرفت سے بچا سکیں گے تسیبو بس اللہ تعالی کی گرفت ان پر وہاں سے آئی جس کے بارے میں لم یا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا آج بھی اگر مسلمان قرآن کے نور سے منور ہو جائیں اور روحانی قوت مسلمانوں میں آ جائے تو مسلمانوں کا زوال عروج میں تبدیل ہو جائے اور یہ کفار یہ دشمنان اسلام ایسے ذلیل و رسواں ہوں کہ خود حیران ہو جائیں یہ کہ ان پر اللہ کا غذب کہاں سے آ گیا وہ قضفہ فی قلو بھی وہ فی قلو اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ڈال دیا اور مسلمانوں کا روب اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی مسلمان اس قدر دین سے دور ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی کمزور ہیں اور روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں لیکن پھر بھی کافروں پر مسلمانوں کا روب ضرور ہے اگر روب نہ ہوتا تو کب کے وہ تمام اسلامی ممالک پر قبضہ کر چکے ہوتے یو خبنا بو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کرنے لگے ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اب ہمیں جلا وطن کیا جا رہا ہے تو خود ہی اپنے سامان کو آگ لگا دی ان لوگوں نے اپنے مکانات کو تباہ کر دیا تاکہ مسلمان ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں عید منینا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کے گھر ویران ہوئے فا تب پس عبرت حاصل کرو یا الابصار اے نگاہ رکھنے والوں اقل مندوں کہ ہر عروج کو زوال ہے حقیقی عروج تو اسے حاصل ہے جس سے اللہ راضی ہو ج اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے اگر ان پر جلا وطنی کو نہ رکھا ہوتا اور ان کی تقدیر میں جلا وطنی نہ لکھی ہوتی لا دنیا سرور اللہ تعالی انہیں دنیا میں عذاب دے دیتا اور یہ اپنے قلوں میں ہلاک ہو جاتے کیونکہ انہوں نے حضور کو شہید کرنے کی کوشش کی انہوں نے اسلام کے خلاف مالی انداد کی کافروں کی وم عذاب آخاب اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے غال کبھی ان شاق اللہ و ہو یہ سب اس وجہ سے ہوا دنیا اور آخرت کی بربادی اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی وموشا قل اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے فعن اللہ شدید العقاب بس بے شک اللہ تعالی شدید عذاب دینے والا ہے مَا قطا تم ملین لینا سے مراد درخت ہیں جو تم نے درختوں کو کاٹا او ترق تمہ متن علی اصولہ اور جن درختوں کو تم نے ان کی جڑوں پر قائم دائم رہنے دیا ان کے تنوں پر فبی اذن اللہ یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے تھا یعنی مسلمانوں نے جب قلعے کا محاصرہ کیا تو وہ درخت جس کی آڑ لے کر یہ یہودی مسلمانوں پر تیر اندازی کرتے تھے حضور نے ان درختوں کو جلانے کا حکم دیا تو یہ کافر چیخنے لگے یہ یہودی اور کہنے لگے کہ آپ کا تو یہ اصول ہے کہ جب حملہ کیا جائے تو درختوں کو آگ نہ لگائی جائے تو کچھ درختوں کو جلانے کا حکم دیا گیا اور باقی درختوں کو قائم دائم رکھا گیا یہ سب کچھ اللہ تعالی کے حکم سے تھا تو درختوں کو ویسے تو جلانا نہیں چاہیے لیکن وہ درخت جس کی آڑ لے کر دشمن مسلمانوں پر حملہ کر رہا ہے تو دشمن کو بے سہارا کرنے کے لیے اس درخت کو جلانے کی اجازت ہے اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالی فاسقوں کو ذلیل رسوا کرے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ من اور اللہ تعالی نے اپنے رسول کو ان لوگوں کی طرف سے جو مال غنیمت عطا فرمایا فما او جب تم علیہ بن خیلوں ولا رکا تم نے اس کے حاصل کرنے کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے یعنی محاصرہ ہوا جنگ کے بغیر جو مال غنیمت حاصل ہوا وہ جنگ کے بغیر اللہ تعالی نے عطا فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُولَهُ عَلَى مَن يَشَاء ہاں لیکن اللہ تعالی اپنے رسول کو مسلط فرما دیتا ہے غلبہ دیتا ہے جس پر اللہ تعالی چاہے اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے رسول کو غلبہ دیتا ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيمٍ اور اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے ما افا اللہ, علی رسولی ہی اللہ تعالی نے اپنے رسول کو جو مال غنیمت عطا فرمایا قرآ ان بستی والوں سے یعنی قبیلہ بنی نود سے جو مال غنیمت ملا فلی اللہ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اللہ رب العالمین مالِ غنیمت لینے سے پاک ہے تو حقیقت میں تو یہ رسول اللہ ہی مراد ہے کہ اللہ کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالِ غنیمت میں سے حصہ پیش کیا جائے ولیز القربہ اور مالِ غنیمت حضور کے رشتہ داروں کے لیے ہے ولیتامہ اور یتیموں کے لیے ہے مساکینی اور مسکینوں کے لیے ہے وہ السبیل اور مسافروں کے لیے ہے مال غنیمت میں سے اور ہر مال میں سے غریبوں کا حق کیوں رکھا گیا اس لیے کئی لا یقنا دولعتم بین الگنیا اس لیے تاکہ دولت صرف تمہارے مالداروں کے درمیان ہی نہ رہے زکاتحست کا فکر ہے پھر کفارے ہیں اس کے علاوہ مال غنیمت میں سے بھی غریبوں کو حصہ کیوں دیا جاتا ہے اس لیے تاکہ دولت مند کے درمیان ہی دولت نہ رہے بلکہ یہ دولت آہستہ آہستہ غریبوں کی طرف جائے اور غریب اور امیر کا فرق جو ہے اس میں کمی واقع ہو ہوتا کمر رسول فخ اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لے لو جس کا حکم دیں اس پر عمل کرو وما نہا کمائن ہو ہو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ پتق اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ شدید القاب بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے للفقراء یہ مال غنیمت میں حصہ صدقات میں خیرات میں حصہ ان غریب محتاج مہاجرین کے لیے بھی ہے اللہ دین من رجوم جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا وہ جن کے مال چھین لیے گئے انہوں نے ہجرت کر لی جب تفت المین اللہی و وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں وہ سرون اللہ و اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں تب و ادارا پہلے تو مہاجرین کا ذکر ہے اب انصار کا ذکر ہے اور وہ لوگ جنہوں نے مدینے میں اپنے گھر بنائے ولیمانہ اور وہ ایمان لائے من قبلہم ان لوگوں کے آنے سے پہلے یوشبونا وہ پسند کرتے ہیں محبت کرتے ہیں من ہاجر الہم اس شخص سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے یہ انصار انہیں گلے سے لگاتے ہیں آدھی جائیداد انہیں دیتے ہیں آدھا مکان انہیں دیتے ہیں آدھی کھیتی انہیں دیتے ہیں انہیں کاروبار میں اور ہر طرح وہ شریک بناتے ہیں تو چیز وہ مہاجرین کو دے چکے اب اس چیز کے بارے میں وہ اپنے دل میں کوئی حاجت نہیں پاتے یعنی وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری چیز ہی نہیں ہے اعلی ان <أَنفُسِهِم> اور وہ اپنی جان پر انہیں ترجیح دیتے ہیں یہ ایثار کرتے ہیں کہ اپنی ضرورت کی چیز غریبوں کو دے دیتے ہیں حضرت ابو طلحہ کے بارے میں یہ آئےت گریمہ نازل ہوئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر وہ گھر پر آئے تو اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کیا ہے گھر میں کھانے کو تو کہا ہمارے لیے تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بچوں کے لیے کھانا ہے تو فرمایا میں مہمان کو باتوں میں لگاتا ہوں تم بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو بچوں کو بھوکا سلا دیا گیا اب یہ کھانا مہمان کے سامنے رکھا گیا کھانا کم تھا مہمان سیر ہو کر نہ کھا سکتا آپ نے اشارہ کیا اپنی زوجہ کو تو وہ چراغ درست کرنے کے بہانے لے گئیں جب وہ کھانا شروع ہوا تو وہ چراغ لے گئیں اور پھر اندھیرے میں مہمان اور میزبان دونوں ہاتھ چلاتے رہے مہمان تو لکمے کھا رہا تھا اور میزبان صرف منہ چلا رہے تھے اس طرح انہوں نے بھی پوری رات بھوک میں گزاری ان کی زوجہ نے بھوک میں گزاری بچوں نے رات بھوک میں گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے یہ آیت کریمہ انہیں سنائی اور فرمایا اللہ کو تمہاری مہمان نوازی بہت پسند آئی و بھی اگر انہیں خود ضرورت ہو حاجت ہو پھر بھی وہ مسلمانوں کی ضرورت کا وہ زیادہ خیال کرتے ہیں خود وہ تکالیف برداشت کرتے ہیں اور مسلمانوں پر احسان کرتے ہیں یہ سب کون کر سکتا ہے جو خود گرزی سے اور لالچ سے بچا ہوا ہو وہ یو کا نفسی جو نفس کی لالچ اور خود غرضی سے بچ جائے فولا کا حمل مف لو بس یہی لوگ کامیاب ہیں ولدین جاؤ ماد اور ان کے بعد وہ لوگ آئے کہ جن کا یہ معمول ہے کہ وہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں یقو وہ کہتے ہیں رب نغفر لنا اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے ولی اخواننا سب قونا بالایمان اور اے پروردگار ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اب دیکھیں مردوں کے لیے مرحومین کے لیے دعائے مفرت کرنے کا ثبوت ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی ایک صاحب نے مجھے کہا کہ کسی جگہ کوئی قرآن کا درس دے رہے تھے اور آیت کریمہ آئی وہ اللہ سلیل انسان علامہ سان انسان کے لیے تو وہی ہے جو کچھ وہ کوشش کرے تو وہ کہنے لگے کہ مرنے والا جب مر گیا تو کسی کی دعائیں مقفرت اسے فائدہ نہیں پہنچاتی نوزب اللہ نظال قرآن کو سمجھنے کے لیے پورا سمجھنا ضروری ہے قرآن جب اس دعا کو ذکر کر رہا ہے پھر انہوں نے کہا بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ بعض لوگ تو مانتے ہی نہیں ہے جی مقفرت کی دعا مرحومی ان کے لیے کر ہی نہیں سکتے اور بعض کہتے ہیں اچھا ایسا ہے کہ اولاد اپنے والد کے لیے کرے تو ٹھیک ہے دوسرا کوئی کسی مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کرے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہر انسان کے اعمال اس کے ساتھ ہیں تو کسی کی مغفرت کی دعا سے اس سے کیا ہوگا تو یہ اپنی عقل کے گھوڑے ہمیں دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن جب کہہ رہا ہے تعریف کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے بھائی مسلمان تو ان کی مغفرت فرما اگر یہ دعا فضول ہوتی کوئی فائدہ نہ ہوتا تو قرآن ان کی مذمت کرتا کہ فضول دعائیں کرتے ہیں لیکن قرآن نے ان کی تعریف کی پس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا صحیح معنوں میں نور عطا فرما دے کہ قرآن کا جو بھی نام لے ضروری نہیں کہ وہ قرآن ہی بیان کرتا ہے قرآن کا نام لے کر غلط ترجمہ غلط تفسیر بیان کر کے غلط مفہوم بیان کر کے سازش کے تحت قرآن کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہے تو قرآن کا نام استعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے مسلمانوں کو دور کیا جاتا ہے اور وہ بنیادی چیزیں جو قرآن و حدیث میں ثابت ہیں کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو وہ کسی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دوسری آیت کا انکار کر رکھے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں تو کسی موقع پر اگر یہ وہ یہ بات کہتا ہے تو یہ سور حشر کی آیت نمبر دس کا انکار ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں گمراہی سے محفوظ فرمائے قرآن نے خود فرمایا یو دل بھی کثیر کثیروں بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں گمراہ وہی ہوتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کر نورتا فرمائے ولا تج الفی قلوبینا لینا آ منو کتنی پیاری دعا ہے اے پروردگار ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی رنجش کوئی کجی کوئی کدورت کوئی بغض باقی نہ رکھ یعنی ہمارا سینہ کی مسلم سے پاک کر دے کسی مسلمان کی نفرت ہمارے دل میں نہ ہو رب اے ہمارے رب ان رعوف اور بے شک تو ہی شفقت فرمانے والا آسانی فرمانے والا مہربان ہے اللہ رب العالمین اور آنے پاک کے نور سے ہم سب کے قلوب کو روشن و منور فرمائے